اللہ ہما آلت کی ایک میرے مصطف آئے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے کرے میرے میرے مصطفی ایپیسوڈ سکسٹی سکس المختوم رفیق العلیٰ کی جانب الوداعی آثار جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات مستار کو اور اس جہاں فانی کے باشندگان کو دو مرتبہ قرآن کا دور کرایا جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الودا میں فرمایا مجھے معلوم نہیں غالباً میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں گا جمر اقبا کے پاس فرمایا مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا آپ پر ایام تشریح کے وسط میں سور نصب نازل ہوئی اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے ابائل سفر گیارہ ہجری میں آپ دامن عہد میں تشریف لے گئے اور شہدہ کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا میں تمہارا میر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں واللہ میں اس وقت اپنا حوض کو دیکھ رہا ہوں گے ایک روز نصف رات کو آپ بقی تشریف لے گئے اور اہل بقی کے لیے کی فرمایا اے قبر والو تم پر سلام لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو فتم تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بات والا پہلے سے زیادہ برا ہے اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں مرض کا آغاز انتیس سفر گیارہ ہجری روزے دو شمبا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے واپسی پر راستے ہی میں درد سر سر شروع ہو ہو گیا اور حرارت اتنی تیز پر جانے لگی یہ آپ کے منز الموت کا آغاز تھا آپ نے اسی حالت مرض میں گیارہ دن نماز پڑھائی مرض کی کل مدت تیرہ یا چودہ دن تھی آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجل ہوتی جا رہی تھی اس دوران آپ ازواج متحرات سے پوچھتے رہتے میں کل کہاں رہوں گا اس سوال سے آپ کا جو مقصود تھا ازواج متحرات اسے سمجھ گئی چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہے رہیں اس کے بعد آپ حضرت عائشہ کے مکان میں منتقل ہو گئے منتقلی کے وقت حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب کے درمیان ٹیک لگا کر چل رہے تھے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی اور پاؤں زمین پر گھسیٹ رہے تھے اس کیفیت کے کی ساتھ آپ حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا حضرت عائشہ معوزات اور رسول اللہ سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہتی تھی اور برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی وفات سے پانچ دن پہلے وفات سے پانچ دن پہلے چار شمبے کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی تاریخ ہو گئی آپ نے فرمایا مجھ پر مختلف کنو کے ساتھ مشکیز بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وسیعت کر سکوں اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ بس بس کہنے لگے اس وقت آپ نے کچھ تقفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے سر پر پٹی میالی بندی ہوئی تھی ممبر پر پرو کا ہوئے اور بیٹھ کر قدبہ دیا یہ آخری بیٹھک تھی جو آپ بیٹھے تھے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا لوگو میرے پاس آ جاؤ لوگ آپ کے قریب آ پھر آپ نے جو فرمایا اس میں یہ فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا ایک روایت میں ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا آپ نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو نہ بنانا کہ اس کی کی جائے پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا میں نے کسی کی پیٹ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹ حاضر ہے اور بدلہ لے لے اور کسی کی آبرو پر بٹا لگایا ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے وہ بدلہ لے لے اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے زہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں ایک شخص نے کہا آپ کے ذمے میرے تین درہم باقی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس سے فرمایا انہیں ادا کر دو اس کے بعد انصار کے بارے میں وسیعت فرمائی میں انصار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب جگر ہیں。انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے لہذا ان کے نکوکار سے قبول کرنا اور ان کے بدکار سے گزر کرنا ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے لہذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے بدکاروں سے درگزر کرے اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا ابو سعید قدری کا بیان ہے یہ بات سن کر ابو بکر رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان اس پر ہمیں تعجب ہوا لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو رسول اللہ تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قرمان لیکن چند دن بعد واضح ہوا جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ تھے اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو قلیل بناتا تو ابو بکر کو قلیل بناتا لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ لازما بند کر دیا جائے سوائے ابوبکر کے دروازے کے چار دن پہلے وفات سے چار دن پہلے جمرات کو جب کہ آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے فرمایا لاؤ میں تمہیں تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے اس وقت گھر میں کئی ادمی تھے جن میں حضرت عمر بھی تھے انہوں نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ لکھ دیں اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر نے کہا تھا اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شگب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ پھر اسی روز آپ نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی ایک اس بات کی وسیعت کہ یہود و نصارہ اور مشرقین کو جزیرت العرب سے نکال دینا دوسری اس بات کی وسیعت کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ کیا کرتے تھے البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا غالباً یہ کتاب سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وسیعت تھی یا لشکرِ اسامہ کو نافذ کرنے کی وسیعت تھی یا آپ کا یہ اشارت تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی قلاموں اور لونڈیوں کا قیال رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرز کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے اس روز بھی مغرب کی نماز آپ ہی نے پڑھائی اور اس میں سور مرسلات پڑھی لیکن عشاء کے وقت مرض گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو ہم نے ایسا ہی کیا آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ پر خشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا آپ نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد دوبارہ اور غشی تاری ہو گئی بلا کر آپ نے حضرت ابوبکر کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ ابوبکر نے ان ایام میں نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد نمازیں حضرت نے تین یا چار بار مراج فرمایا امامت کا کام حضرت ابو بکر کے بجائے کسی اور کو سونپ دیں ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر کے بارے میں بدشگون نہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار فرما دیا اور فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تین دن پہلے حضرت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے تین دن پہلے سنا آپ فرما رہے تھے یاد رکھو تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو ایک دن دن یا یا دو دن پہلے سنیچر یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان چل کر زہر کی نماز کے لیے تشریف لائے اس وقت ابو بکر صاحبہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ, پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو چنانچہ آپ کو ابو بکر کے دائیں بٹھا دیا گیا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی افتتاح کر رہے تھے اور صحابہ نام کو تقبیر سنا رہے تھے ایک دن پہلے وفات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا پاس میں چھ یا سات دینار تھے انہیں صدقہ کر دیا اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہیبا فرما دیے رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چراغ پڑوسی کے پاس بھیجا اپنی یہودی کے مبارکہ کا آخری دن حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دو شمبے کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام پر جو سفے باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی تبسم فرمایا ادھر ابو بکر اپنی ایڑ کے بل پیچھے ہٹے کے صف میں جا ملے انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا دن چرتے چاشت کے وقت آپ نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی وہ رونے لگی تو آپ نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے اس لیے میں سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے اہل عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی اس پر میں ہسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری نے عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ کرب سے دوچار تھی تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھی واہ کر بے ابا ہائے ابا جان کی تکلیف آپ نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آپ نے حسن حسین کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں قیر کی وسیعت فرمائی ازواج متحرات کو بلایا اور انہیں واضح نصیحت کی ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا سر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جسے آپ کو قیبر میں کھلایا گیا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے تھے اے عائشہ قیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگی جا کٹی جا رہی ہے ادھر چہرے پر آپ نے ایک چادر ڈال رکھی تھی جب سانس پھولنے لگتا تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے اسی حالت میں آپ نے فرمایا اور یہ آپ کا آخری کلام اور لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت تھی کہ یہود و نصارا پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا ان کے اس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے سرزمین عرب پر دو دین باقی نہ چھوڑے جائیں آپ نے صحابہ اکرام کو بھی وسیع فرمائی فرمایا اصلاح اصلاح وما ملکت نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی والشہ نے الفاظ کئی بار دہرائے نزہ نزہ رما پھر کی حالت شروع ہو گئی اور رت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر سہارا دے کر دیکھ لیا ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لواب اور آپ کا لواب کر دیا ہوا یہ کہ عبدالرحمان بن ابھی بکر آپ کے پاس تشریف لائے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور میں رسول اللہ کو ٹیکے ہوئے تھی میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں میں سمجھ گئی کیا آپ مسواک چاہتے ہیں میں نے کہا آپ کے لیے لے لوں آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں میں نے مسواک لے کر آپ آپ کو کو دی تو محسوس ہوئی میں نے کہا اسے آپ کے لیے نرم کر دوں آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کی آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں موت کے لیے سختیاں ہیں نسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہوٹوں پر کچھ حرکت ہوئی حضرت عائشہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان صدقین، شہدہ اور صالحین کے ہمراہ جنہیں ت نے انعام سے نوازا بخش دے مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق العلی میں پہنچا دے آخری فکرہ تین بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اللہ کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ترسٹ سال چار دن ہو چکی تھی غم ہائے بے کراں اس حادثے دل کی قبر فورن پھیل گئی اہل مدینہ پر کوئے غم ٹوٹ پڑا آفاق و اطراف تاریخ ہو گئے حضرت انس کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا اور جس دن رسول اللہ نے وفات پائی اس سے زیادہ قبیح اور تاریخ دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ نے جبرائیل کو آپ کے موت کی قبر دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف وفات کی قبر سن کر حضرت عمر کے ہوش جاتے رہے انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جس طرح موسیٰ بن عمران تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے چالیس رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا موقف ادھر حضرت ابوبکر سخت میں واقع اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت آئیشہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا آپ کا جسد مبارک دھار دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر نے رقی انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد ابو بکر باہر تشریف لائے اس وقت بھی حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے حضرت ابو بکر نے ان سے کہا عمر بیٹھ جاؤ حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا ادھر صاحبہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے حضرت ابو بکر نے فرمایا اما بعد تم میں سے جو شخص محمد کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد کی موت واقع ہو چکی ہے اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی نہیں مرے گا اللہ کا ارشاد ہے محمد نہیں ہے مگر رسول ہی ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر وہ مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنے ایر کے بل پلٹ جاؤ گے اور جو شخص اپنی ار کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا صلی اللہ علیہ صاحبہ اکرام کو جو اب تک فرط غم سے حیران اور شجدر تھے انہیں حضرت ابو بکر کا یہ کتاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں چنانچے حضرت ابن عباس کا بیان ہے واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے یہاں تک کہ ابو بکر نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی کو تلاوت کر رہا تھا حضرت سعید بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا کا قا کالود ہو کر رہ گیا یہ میری پیٹ ٹوٹ کر رہ گئی حتا کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور حتا کہ ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین کی طرف لڑک گیا کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے تجہیز و تکفین اور تدفین ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تقفیم سے پہلے ہی آپ کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا سقیفہ بنی سعادہ میں مہاجرین و انسار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا حجت و گفتگو ہوئی سوال و جواب ہوا اور بلا کر ابو بکرزی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا اس کام میں دو شمبے کا باقی ماندہ دن گزر گیا اور رات آ گئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجیز و تقفیم کے بجائے اس دوسرے کام میں مشغول رہے پھر رات گزر گئی اور منگل کی صبح ہوئی اس وقت تک آپ کا جسد مبارک ایک دھار دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا منگل کے روز آپ کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا غسل دینے والے حضرات یہ تھے حضرت عباس حضرت علی حضرت عباس کے دو صاحب زارے فضل اور قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران حضرت اسامہ اللہ عنہم حضرت عباس فضل اور قسم آپ کی کروٹ بدل رہے تھے حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے حضرت علی غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس نے غسل دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی پیا کرتے تھے اس کے بعد آپ کو تین سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی بس آپ کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام آرامگاہ کے بارے میں بھی صحابہ اکرام کی رائیں مختلف تھیں لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی نبی بھی نہیں اٹھایا گیا مگر اس کی تطویر وہی ہوئی جہاں اٹھایا گیا اس فیصلے کے بعد حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی اور اسی کے نیچے قبر کھودی قبر لہد والی یعنی بغلی والی کھودی گئی تھی اس کے بعد باری باری دست دس صحابہ کرام نے حجر شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی کوئی امام نہ تھا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خان بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی نماز جنازہ چارشمبے کی رات آ گئی رات میں آپ کے جسد پاک کو سکر دکھا کیا گیا چنانچر عائشہ کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ اراد کے درمیانی اوقات میں پاؤڑوں کی آواز سنی اللہ علی محمد والا ہی و ہی و اللہ سل پیشکش رائے پر